لدی نہ آمن امان والوں اللہ تعالیٰ ضرور برور تمہارا امتحان لے گا سوئی دن شکار کے ذریعے کنا لم و راش کم تمہارے ہاتھ اس شکار تک پہنچ رہے ہوں گے اور تمہارے نیزے بھی اس شکار تک پہنچ رہے ہوں گے لیکن تمہیں شکار کرنا حرام ہوگا تو ایسا ہوا سن چھ ہجری صحابہ کرام عمرے کا آرام باندھ کر نکلے چودہ سو صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے راستہ روک دیا اور آگے جانے نہ دیا اور عمرہ نہ کرنے دیا تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو شدید بھوک لگی ہے اور کھانے پینے کے لیے اور کوئی ذرائع نہیں ہے اور احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہوتا ہے تو شکار ان کے گھوڑوں پر گرنے لگے ان کے نیزوں پر گرنے لگے یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ شکاری پرندے یعنی جن کا ہم شکار کرتے ہیں تو وہ اس طرح قریب آگئے کہ صحابہ کرام اس کو آرام سے اٹھا کر پکڑ سکتے ہیں مگر آزمائش کے شکار کرنا حرام اور جو چیز کھانا حلال ہے وہ مل نہیں رہا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش فرمائی لیا عالم اللہ میں یہ خوف تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے لوگوں کو کہ کون اللہ سے بل دیکھیے ڈرتا ہے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں کو شکار کی طرف نہ بڑھایا اور شکار نہ کیا بھوک کو برداشت کیا بھوک کو برداشت کرتے رہے ہمارے لیے اس واقعی میں درس ہے کہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے حلال ڈھونڈنے سے نہیں ملتا اور حرام پاؤں میں آتا ہے اس وقت بندہ اگر حرام کو ٹھکرا دے اور حلال کو اختیار کر لے کچھ دنوں کی تکلیف برداشت کر لے اور حرام میں مبتلا نہ ہو تو اللہ تعالی اسے غیب سے روزی کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے جتنی روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی اس سے پہلے موت نہیں آئے گی مگر کچھ وقفے کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا عرصہ تو برداشت کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کیا کرے مجبوری ہے تو وہ حرام نوکری پہ بھی لگ جاتے ہیں اور حرام کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے ڈاکو ہیں کبھی ڈاک کے قریب جا کر ان کا انٹرویو تو ان میں سے کئی ایسے کہیں گے کہ ہم نے حلال روزی کے لیے تلاش کی جب کچھ نہ ملا تو مجبوری میں ڈاکوؤں کے ساتھ ہو گئے تو شریعت میں ایسی مجبوری قابل قبول نہیں ہے یہ آزمائش ہے انسان کو چاہیے کہ ان آزمائش کی گھڑیوں میں وہ یہ نیت کرے کہ میں بھوکا رہوں کوئی بات نہیں پیاسا رہوں کوئی بات نہیں میں اپنے بچوں کو دنیاوی آسائش نہ کرا سکوں کوئی بات نہیں لیکن میں کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جاؤں گا اللہ تعالی مسلمانوں کو بھروسہ عطا فرمائے اور حرام سے اور ناجائز کاموں سے محفوظ فرمائے بَعْدَ باد پس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے اور حرام میں ملوث ہو جائے فَلَهُ عَذَابٌ علیم پس اس کے لیے دردناک اذام ہے یا ایو لینا آمنوں اے ایمان والوں لا تخت الدا و ان تم جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو من قتل ہو من کم و تم اور جو تم میں سے حالت احرام میں جان بوجھ کر شکار کر لے فزا مثل ما قتل من نامی تو اس کی سزا یہ ہے کہ جس جانور کو اس نے شکار میں قتل کیا اس جانور کی قیمت وہ کفارے میں ادا کرے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی شخص عمرے کے لیے گیا اب جگہ جگہ کبوتر اسے نظر آتے ہیں حیرام کی حالت میں کبوتر کا شکار کرنا یہ حرام ہے عل پر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کسی کو طبیب نے کہا کہ کبوتر کا خون جو ہے تو اپنے ہاتھ پر ملے گا تو تیرے ہاتھ میں جو کمزوری ہے دور ہو جائے گی اس کو وہیں پر وہ چیز یاد آ گئی اس نے بہت زیادہ کبوتر ہیں ایک کبوتر پکڑا اور اسے ذبح کر دیا احرام کی حالت میں اگر کیا تو اب اسے اس کبوتر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اب وہ وہاں پہ معلوم کرے گا کہ اس کبوتر کی قیمت کیا ہے کہ وہاں کے لوگ اسے بتائیں گے بھئی یہ کبوتر دس ریال کا ہے کہ سو ریال کا ہے کہ ہزار ریال کا ہے جو بھی اس کی قیمت ہو اس قیمت کو اسے صدقہ کرنا ہوگا یہ ایک مثال سمجھائی اس زمانے میں ہرن ہوتے تھے چاروں طرف جنگلات ہوتے تھے لوگ احرام کی حالت میں ہوتے تو انہیں منع کیا گیا کہ احرام کی حالت میں تم جب محرم بن گئے تو تم سے تمام شکاری جانوروں کو امن ہونا چاہیے تم نہ ہرن کا شکار کر سکتے ہو نہ نیل گائے کا شکار کر سکتے ہو نہ خرگوش کا شکار کر سکتے ہو ہاں جو شکاری جانور نہیں ہے یعنی جن کا شکار نہیں کیا جاتا گائے ہے بیل ہے اسی طرح مرغی ہے اسی طرح بتخ ہے اسی طرح بکری ہے دمبا ہے تو ان جانوروں کو احرام کی حالت میں پکڑنا اور انہیں ذبح کرنا یہ جائز ہے لیکن جو جانور عموماً شکار کیے جاتے ہیں ویسے ہاتھ میں نہیں آتے اور کبوتر بھی اس میں داخل ہے چڑیا بھی اس میں داخل ہے کہ اس کا پھر کفارہ بھی دینا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی اس کا فیصلہ قیمت کا کون کرے گا یا عدل بھی تم میں سے دو انصاف کرنے والے سمجھدار فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ اس کی قیمت یہ ہے ہم اپنے طور پر کبوتر کی یا چڑیا کی قیمت کا تعین کر لیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے جو اس کی قیمت کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور نیک شخص ہیں وہ بتائیں گے کہ اس کی احتیاط یہ قیمت بنتی ہے آپ اس طرح کا فراہ کریں اب سوال یہ ہے کہ اس رقم کو وہ کس طرح خرچ کریں تو فرمایا ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ حرم شریف میں اس رقم کی قربانی کر دے اگر اس سے بکری یا دمبا یا بھیڑ آ جاتا ہو تو اس رقم سے حرم شریف میں ہی دم ادا کر دے اور اسے ذبح کر دے او کفا تن تام مساکین اور اگر یہ کیفیت ہو کہ اس کی رقم ایک بکری سے کم رہی ہے تو پھر وہ یہ کرے کہ غریبوں میں اس رقم کو اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ہر ایک کے ہاتھ میں اتنی رقم آئے جو صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے مکہ مدینے میں صدقہ فطر کی رقم تقریبا ساڑھے تین ریال چار ریال ہوتی ہے اور پاکستان میں صدقہ فطر کی رقم تقریبا چالیس روپے پینتالیس روپے بنتی ہے تو جو بھی رقم ہو اگر وہ وہاں پر ادا کرے گا تو وہاں کے حساب سے دے گا یہاں پر ادا کرے گا تو یہاں کے حساب سے دے گا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر چار سو روپئے بنے تو چالیس چالیس روپے دس مسکینوں میں تقسیم کر دے آٹھ روپے بنے تو چالیس چالیس روپئے وہ بیس مسکینوں میں تقسیم کر دے تو یہ جو تقسیم ہوگی اس رقم کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ کم از کم ایک غریب کو صدقہ فطر کی رقم سے کم نہ ملے اور زیادہ مل جائے تو کوئی حرج نہیں مسئلہ پھر ذہن میں رہے احرام کی حالت میں اس نے شکار کر لیا تو اس شکار کی قیمت کا تعین وہاں کے دو نیک لوگ کریں گے اور پھر وہ قیمت اگر بکری کی قیمت تک پہنچتی ہے تو افضل یہ ہے کہ وہ وہاں پر دم دے دے حرم شریف میں بکری کا اور اگر وہ دم دینا نہیں چاہتا یا قیمت اس سے کم ہے تو وہ اس رقم کو غریبوں میں تقسیم کر دے وہاں بھی کر سکتا ہے یہاں آ کر بھی کر سکتا ہے تو غریبوں میں تقسیم کرے گا تو کم از کم ہر غریب کو صدقہ فطر کی رقم ملنی چاہیے اس سے زیادہ مل جائے تو کوئی حرج نہیں اس سے کم نہ ہو اور کسی کی یہ بھی طاقت نہیں پھر وہ کیا کرے او آدلو زالی کا سیاماں تو وہ اس کے بدلے میں روزے رکھے اب روزے کتنے رکھنے ہوں گے یہ دیکھا جائے گا مثلاً چار سو روپے خرگوش کی قیمت بنی تو چار سو روپے میں دس بسکینوں کو چالیس چالیس روپے دے سکتے ہیں تو اسے دس روزے رکھنے ہوں گے اور اگر اس کی قیمت آٹھ سو روپے بنی تو اسے بیس روزے رکھنے ہوں گے اگر اس کی قیمت بارہ سو روپے بنی تو اسے تیس روزے رکھنے ہوں گے اس طرح جو قیمت بنے وہ صدقہ فطر کی رقم سے تقسیم کیا جائے فی زمانہ چالیس پینتالیس روپے سے تقسیم کریں اور پھر دیکھ لیں کہ یہ کتنے آدمی میں تقسیم ہو سکتی ہے اب وہ اتنی رقم تو نہیں رکھتا تو اس کے بدلے میں اتنے روزے رکھ لے لی روح وبال امری اپنے گناہ کا وبال وہ چکھیں اس لیے یہ حکم دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی یہ گناہ نہ کرے آف اللہ عما سلف یہ آیت نازل ہونے سے پہلے جو کچھ تم سے ہو گیا اس کا کفارہ نہیں دینا ہوگا اللہ نے معاف فرمایا من آدا اب جو کوئی سرکشی کرے اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی یہ کام کرے اور کفارہ بھی ادا نہ کرے تو جان بوجھ کر یہ کرنا گناہ اور پھر کفارہ بھی ادا نہ کرنا تو یہ تو ڈبل گنا ہے فیان تاقی مل من ہو تو اللہ تعالی اس سے بدلہ لے گا اللہ عزیزام اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے انتقام لینے والا ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو حج پر جائے عمرے پر جائے حج کرنا سعادت ہے عمرہ کرنا سعادت ہے خصوصا جو نفلی حج کے لیے جاتے ہیں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے جرم کرتے ہیں احرام کی حالت میں اور پھر انہیں سمجھایا جائے کہ آپ پر تو دم آ گیا اللہ کپور بخشنے والا وہ مسئلہ سننے کو تیار نہیں ہوتے حالانکہ اللہ تبارک کو تعالی تو بخشنے والا ہے ہی مگر جو جرم کیے ہیں اس کا کفارہ دینا لازم ہے اور یہاں احرام کی حالت میں شکار کرنے پر کفارہ بیان ہوا اور کفارہ نہ ادا کرنے والوں کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالی غالب انتقام لینے والا ہے اس سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اگر آپ نے حج کیا عمرہ کیا اور کوئی جرم ہو گیا ہو آپ کو جرم بھی یاد ہو اور کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ابھی کفارہ ادا کرنے کی کوئی صورت کریں یاد رکھیں کہ اگر کفارہ دم کی صورت میں ہے تو قربانی یہاں پر نہیں ہو سکتی وہ دم آپ کو حرم شریف میں ہی ادا کرنا ہوگا یا تو خود جا کے ادا کریں یا پھر وہاں کوئی آپ کا رشتہ دار جانے والا ہو تو اس کے ہاتھ رقم بھیجوا دیں یا اگر رشتہ دار وہیں رہتا ہے تو اسے فون پر کہ دیں کہ بھائی اتنے دم آپ ہماری طرف سے ادا کر دیں لکم سید البری حلال کیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار یعنی مچھلی کا شکار کرنا احرام کی حالت میں بھی جائز ہے وہ تو اور مچھلی کا کھانا بھی جائز ہے مطال لقنگ یہ مچھلیاں یہ دریائی شکار تمہارے لیے سامان ہے پہلے سیاح عتی اور مسافروں کے لیے گزر بسر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مچھلی کے متعلق استعمال کر لیجئے کہ مچھلی وہ جانور ہے کہ حدیث پاک میں اسے ذیبا سے مستثنی قرار دیا گیا تو مچھلی کو ذیبہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا صرف مچھلی کا شکار ضروری ہے مچھلی جال میں پکڑ لی پانی سے باہر نکال لی اور وہ مچھلی مر گئی تو وہ حلال ہے ہاں کوئی مچھلی دریا میں سمندر میں تبئی موت مر جائے بغیر شکار کیے ہوئے خود بخود مر جائے تو ایسی مچھلی کو کھانا حرام ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب مچھلی تبئی موت مر جاتی ہے تو وہ الٹا ہو کر تیرنا شروع کر دیتی ہے ایسی مچھلی جسے نظر آئے اسے اس کا کھانا حرام ہے ہاں جس مچھلی کو شکار کیا اب چاہے وہ پانی سے باہر آ کر تڑپ تڑپ کے مر گئی یا اسے ذبح کر دیا گیا تو دونوں صورتوں میں وہ حلال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی بغیر زبا کے تمہارے لیے حلال کی گئی نشاد سرمایہ سعید البر ماں تم تم خورماں جب تک تم حالت حرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار کرنا حرام ہے وہ الَّذِي اللہ شہور اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو چیز حرام کہی گئی اسے حرام سمجھو اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرو ایک نہ ایک دن تمہیں مر کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے الله کابت البيت الحرام قیام الناس اللہ تعالیٰ نے خانۂ کعبہ کو جو بیت الحرام ہے عزت اور احترام والا گھر ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے برکت والا بنایا قیام کی جگہ بنایا وہ شہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کی عزت اللہ نے بیان فرمائی انہیں عظمت عطا فرمائی ذی قدا ذیل محرم اور رجب یہ چار مہینے شاہ حرام کہلاتے ہیں ذی قعدا ذیل حجا محرم اور رجب و اور قربانی کے جانور والقلائد اور وہ حج کے جانور جن کے گلوں میں ہار پہنایا جاتا اور حاجی جب حج کے لئے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ لے کر جاتے پھر زمانہ کو ایسی صورت نہیں ہوتی پہلے ایسا ہوتا تھا تو ان جانوروں کا احترام کرنا لازمی ہے اسی لیے کہا گیا کہ قربانی کے جانور کو اچھے سے اچھا کھلایا جائے اور اس کا خیال رکھا جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی کے جانور لا کر اس سے بے پرواہی کریں اگر وہ بھوکا رہا یا اسے پانی نہ پیش کر سکے تو سخت گنا ہوگا عالی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب جانور کسی کے پاس موجود ہو تو دن میں ستر مرتبہ اس کے پاس کھانا پیش کرے کتنی دفعہ ستر مرتبہ یہ اعلی حضرت فاضل علی علیہ رحمٰ نے سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ یہ انسان نہیں یہ جانور ہے آپ نے پانی پیش کیا اس نے نہیں پیا آپ نے کھانا پیش کیا اس نے نہیں کھایا ہو سکتا ہے دو منٹ کے بعد اس کو پانی کی طلب ہو چونکہ یہ جانور ہے انسان کی طرح اس میں شعور نہیں ہے تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ ہم نے پانی پیش کیا کھانا پیش کیا اس نے نہیں کھایا اب دو گھنٹے تک ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے لیے تڑپ رہا تو اس لیے جانور کو لے لینا یہ آسان ہے اور اس کے حقوق ادا کرنا یہ ایک بڑا مشکل امر ہے تو قربانی کے جانور کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت ہے لیکن اگر ہم نے آج تک ایسی کوتا ہی کی ہے اور قربانی کے جانور کو اپنے بچوں کے سپرد کر کے ہم بے پرواہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ نیت کریں اسی طرح جو لوگ مچھلیاں پالتے ہیں یا جانور پالتے ہیں تو اول تو یہ ہے کہ نہ پالے تو اچھا ہے اور اگر پالتے ہیں تو پھر لازمی یہ ہے کہ ہر وقت ان کے پاس کھانا اور پانی کا انتظام ہو تاکہ جب بھی انہیں بھوک لگے یا انہیں پیاس لگے تو وہ جانور بد دعا نہ دیں الم یہ اس لیے تاکہ تم سمجھو جانو ان اللہ یام معاف سماوا دے و معلے بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ ان اللہ بالکل عالیم اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے جب اللہ تعالی سب چیزوں کو جاننے والا ہے تو ہماری عقل محدود ہے اللہ کا حکم ہی صحیح ہے حکم ہمیں مشکل لگے کہ آسان لگے ہمیں اللہ ہی کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اعلمو تم خوب جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے وہ ان اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے تو عذاب سے خوف بھی ہو اور رحمت کی امید بھی ہو زمانہ مسلمانوں میں رحمت کی امید تو ہے لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہے تو دونوں چیزوں کو عیست میں بیان کیا گیا ما رسول رسولی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پہنچا دینا ہے آپ نے پیغام پہنچا دیا اب جو عمل نہیں کرتا وہ اپنا خود نقصان کرتا ہے اللہ ما تبدون تک تمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو قل اے محبوب آپ فرمائیے لا یس الخبیث خبیس و طویب ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے خبیث سے مراد ناپاک سے مراد پاک اب پاک اور ناپاک میں تمام چیزیں داخل ہیں ہر حرام چیز وہ ناپاک ہے حرام سے بچنا ہے ہر حلال چیز پاک ہے اسی طرح جو مومن ہے جس کا عقیدہ درست ہے وہ طیب ہے اور جو کافر ہے منافق ہے یہود و نسارا ہے تو وہ خبیص ہے ناپاک ہے یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتے آگے شاد فرمایا لو آ کا انسان یہ غور کرتا ہے کہ چاروں طرف گنا ہو رہے ہیں چاروں طرف حرام کی ریل پیل ہے چاروں طرف کفار کی اکثریت ہے اگر دیکھا جائے تو ایٹی فائیو پرسینٹ تقریباً دنیا کی آبادی میں ایٹی فائیو پرسینٹ کافر ہیں تو اکثریت کافروں کی ہے اور مسلمانوں میں جو ہیں ان میں سے اکثریت بے نمازیوں کی ہے اکثریت گناہ کی ہے تو چاروں طرف گناہوں کی ریل پیل نظر آ رہی ہے حرام قدموں میں آ رہا ہے تو انسان پھر بھی پسند صرف و صرف طیب ہی کو کرے اشاد فرمائے و لو آ جب اگرچہ ناپاک اور خبیز کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے پھر بھی تمہیں پسند کرنا ہے طیب کو اور طیب بننے کی کوشش کرنی اور طیب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی فتح اللہ پس اللہ سے ڈرو یا اول الباپ اے عقل مندوں لالف لہور تاکہ تم فلاح پا جاؤ